یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھکلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا یا کام کرتے تھے